رب خالہ صدقیوں سدقیوں جالی مل کیسل کو سا اے میرے پروردگار مجھے سچائی خوشنودی کے ساتھ داخل فرما جہاں بھی داخل فرمانا ہو اور مجھے سچائی و خوشنودی کے ساتھ باہر لیا جہاں سے بھی لانا ہو اور مجھے اپنی جانب سے مددگار غلبہ و قوت عطا فرماتے آمین